إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريط له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين أبنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليهم رقيم يا أيها الذين أمروا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذروبكم ومن يجعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عويما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي أدي محمد صلى الله عليه وسلم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 وجاءت سكرة الموت ليحق ذلك ما كنت منطحيدا ونطق في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عكيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منى عل الخير معتز مريب الذي جعل مع الله لعنا خرف القيا في العذاب الشديد قال قريمه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أند ظل مني العبيد وقال عز وقلنا يا هذا مسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شدتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما غري عنهما من سوءاتهم وقال ما نعاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين وتكون من الخالدين وقاسمهما إني لا لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة فدت لهما سوآتهما وطفق يصفان عليهما من ورق الجنة ونداهما ربهما ألم نهكم عن تلكما الشجرة وقال لكم إن الشيطان لكم عدو مبين وقال عز وجل في موضع آخر <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى من غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنثين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق فأيو بعد قرآن مجيز كدو مختلف سورتون كدو آيات من عبق سامنة العودة كي إن آياتون شرم و حیا کے عنوان پر اور شرم و حیاء کے تقاضے کیا ہیں اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا شرم و حیاء انسان کے ایک ایسے ففرت ہے جس کا انسانی زندگی میں عمل ظہور اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے خود جنت میں اس صفت کا ظہور ہوا میں نے صورت العرف کی جو آئے آپ کے سامنے پلاوتی اللہ تباروں کو تعالیٰ نے اس میں آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا کو سکرہ فرمایا کہ کہا کہ آدم اور حوا دونوں کو حکم ہوا تھا کہ وہ جنت میں رہیں اور جنت کے ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ شیطان نے انہیں پہلایا، پھسلایا، وسوسے کے راستے سے اور قسمیں کھا کھا کے انہیں وہ پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ قرآنی مزید کہتا ہے فلما ذاق الشجره جیسے ہی آدم و اوا نے وہ پھل کھا لیا جس پھل کو کھانے سے منع کیا گیا تھا بدت لہ ہوا اچانک ان کی شرمگاہیں گاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے قبل نورانی لباس جنت میں آدم و اوا دونوں کو اٹا کیا گیا تھا لیکن جیسے ہی اس درخت کا پھل انہوں نے کھایا بدت لو ما ان کی شرمگاہیں گاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی تو صیفا <الْجَنَّة> اور اچانک مارے شرم کے شرم و حیا کے تقاضے کے مد نظر وہ جنت کے درختوں کی پتیوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے چھپانے لگے یہی وجہ شاہد ہے جس کی خاطر میں نے یادیں تلاوت کی کہ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں جیسے ہی وہ بن کھانے کی وجہ سے بے لباس ہو گئے برہنا ہو گئے آدم علیہ السلام بھی اور رضی اللہ اللہ عنہ بھی خود, با خود. اللہ کی جانب سے انہیں کوئی حکم نہیں ہوا کہ سن ڈھانک لو ستر کوشی کر لو حکم نہیں ہوا جیسے ہی پہلی ہوئے،, ہوئے اچانک انہوں نے درخت کی پتیوں سے اپنے بدن کو ڈھانکنا شروع کر دیا یہ چیز کیا بتاتی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ شرم و حیات کا جذبہ انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے انسان کی فطری پہچان ہے انسان جب فطرت سلیمہ پہ قائم رہے گا تو شرم و حیا کے تقاضوں پہ قائم رہے گا کوئی انسان اگر فطر شرم و حیا کے تقاضوں سے دور ہے بے حیا ہے بے شرم ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فطرت سلیمہ سے دور ہو چکا ہے فطرت سلیمہ سے منحرف ہو چکا ہے شرم و حیا یہ اتنی عظیم صفت ہے اتنی عظیم صفت ہے کہ اور تو اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو جن اوساف سے متصف بتایا ہے ان میں سے شرم و حیا بھی ہے سنا کیا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یحب الحیاء اور اللہ تعالیٰ فرا شرمیلا ہے پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے شرم و حیاء کو پسند کرتا ہے لہذا تم میں سے کوئی حسن کرے تو وہ پردہ کرے لوگوں کی نقل لوگوں کی نظروں کے سامنے غسل نہ کریں اللہ تعالیٰ شرم و حیات اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے لہذا غسل کرتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر دو اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ آئی فتی ان اللہ آئی کریم اللہ تبارا بڑا شرمیلا ہے بڑا کرم والا ہے اسے شرم آتی ہے کہ بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے اللہ اکبر کتنی عظیم صفت ہے شرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صفت سے خود اپنے ہاتھ کو متصف قرار دیا اور پھر آپ انبیاء علیہم السلام کی کو پڑھیں گے قرآن اور حریف میں انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات جاں بجا مربی ہیں آپ ان کو پڑھیں گے دیکھیں گے انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں مثالی شخصیتوں کے جو نمایاں استاد تھے ان میں سے شرم و حیا بھی آپ انبیاء اور رسول علیہم السلام کی زندگیوں میں شرم و حیاب کے عجیب نمونے دیکھیں گے شرم و کے بے بے شمار تقاضے دیکھیں گے اور حیا کیسے ہوتی ہے شرم کے علیہ کی میں دیکھ سکتے ہیں سورہ چاٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ موسا علیہ السلام نے اس شرق پر خضر علیہ السلام کی صحبت اختیار کی کہ موسا خضر علیہ السلام نے کہا تم میری سہمتی اختیار کر سکتے ہو ایک شر پر کہ میرے ساتھ رہتے ہوئے میں جو بھی اقدام کروں گا جو بھی کام کروں گا مجھ سے سوال نہیں کرنا روکنا نہیں ٹوکنا نہیں میں جو بھی کروں گا اس کا سبب میں خود تمہیں بعد میں بتاؤں گا روکنا نہیں مسا علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ دونوں آگے بڑھے ایک کشتی میں سوار ہوئے اچھی کشتی کو خضر علیہ السلام نے داغدار کر دیا عائد دار کر دیا موسی علیہ السلام فوراً بیٹھے کہ اچھی کشتی ہے اس کو آپ داغدار کر رہے ہیں عائد دار کر رہے ہیں خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ پوچھنا نہیں موسی علیہ السلام نے کی معذرتی لاتواختنی بھی مانتی کہ بھائی بھول گیا تھا میں بھول گیا تھا میں درگزر کر دو تھوڑا اور آگے بڑھے یہ بچہ کھیل رہا تھا پھر علیہ السلام نے اس بچے کی گردن مروڑی اور مار دیا اس کو موسا علیہ السلام پوچھ بیٹھے سوال کر بیٹھے پھر ذرا علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آئندہ مجھ سے ایسی لغزش ہو تو مجھے آپ دور کر دو دور کر سکتے ہیں آپ تھوڑا اور آگے بڑھے ایک بستی گئے جہاں بستی والوں سے مہمان نوازی کا مطالبہ کیا انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی اس بستی میں دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے خضر علیہ السلام آگے بڑھے فوراً دیوار کو رکا دیا موسا علیہ السلام یہاں بھی احتراب کر بیٹھے کہ جس بستی والوں نے مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کیا ان کے ساتھ آپ ایسا کا اگر میں عام ہاں بہت سارے دروس ملتے ہیں ایک بہت بڑا شبق یہ موسا علیہ السلام کی شرمایا معلوم ہوتی ہے شرم و حیا کا ایک اہم تقاضہ یہ ہے کہ انسان ایک بار غلطی ہوا معذرت کرے دو بار غلطی ہوا معذرت کرے بس بار بار غلطی کرنا بار بار معذرت کرنا سو بار غلطی کرنا سو بار معذرت کرنا یہ بے حیائی اور بے شرمی کی علامت ہے اس میں محسن اسلام نے خود کہہ دیا دو بار کے بعد اگر تیسری بار میری زبان سے کوئی اعتراض ہو جائے کوئی سوال ہو جائے خضر آپ مجھے جدا کر دے سکتے ہیں آپ کو جدا کرنے کا پورا حق ہے اور جیسے یہ اعتراض ہو گیا انہوں نے جدا کر دیا یہ انبیاء علیم السلام کی سیرتیں انبیاء علیم السلام شرم ویا کے اعلیٰ ترین فائد ہوا کرتے ہیں یہ دیکھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معیار رب العالمین کے پاس تشریف لے گئے اور جب نمازوں کا تحفہ ملا پچاس نمازوں کا تحفہ ملا پچاس نمازوں کا تحفہ لے کر رہے تھے موس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پوچھا السلام نے پوچھا کہ اے محمد اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا مرملہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے پچاس نمازوں کا تحفہ دیا ہے موسا علیہ السلام نے کہا آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ ذرا تفتیش کر دے اس لیے کہ پچاس نمازوں کے بوجھ کو آپ کی امت برداشت نہیں کر سکتی موسا علیہ السلام کی جو قوم تھی بنو اسراہی تاریخ انسانی کی سب سے بڑی سرکش قوم تھی اور اس قوم کے ساتھ موس علیہ السلام معاملہ کر کے سمجھ چکے تھے انسان کس طرح نافرمان ہوتے ہیں سرکش ہوتے ہیں اسی لیے کہا کہ اس پچاس نمازیں برداشت نہیں کر سکے گی آپ کی امت درخواست کیجئے جی اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے درخواست کرتے رہے تخفیف ہوتی رہی جب پانچ نمازیں باقی رہ گئیں موس علیہ السلام نے تب بھی کہا کہ جائیے درخواست کیجیے پانچ نمازیں بھی دن میں زیادہ ہے درخواست کیجیے ربطے کے اور تختیف کر دے یہاں اللہ کے ندی نے کہا من ربی. کہا کہ مصاب میں نہیں جا سکتا مجھے شرم آتی ہے. اس قدر ہو چکی. بار جا چکا میں اللہ کے پاس اب مجھے جا کے درخواست کرتے ہوئے شرم آتی ہے سمندر اب وہ سعید خدی رضی اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا انداز ایسا تھا کہ جب بھی کوئی بات ناگوار گزرتی جب بھی کوئی بات آپ کے لیے ناگوار گزرتی تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرمی لے تھے کہ زبان سے اس کا اظہار بھی نہیں فرماتے تھے کوئی بھی بات ناگوار گزرتی پھر صرف چہرہ کا رنگ بدلتا ہم آٹھ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے کہ اللہ کے نبی پر یہ بات ناگوار گزری ہے آپ اتنے شرمیلے تھے آپ کسی کی بھی غلطی شرمندہ نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ بڑی شرمیلے تھے اما ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق شان نزول هذه الايه صاحبك زينب بنت جحش رضي الله عنها في عاقا لقا هو عاقي شادي اور یہ لکھا ساتوں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کرایا تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفر گزاری کے طور پر آپ نے بکری زبا کر کے ولیمہ کیا زینب بند جاہد رضی اللہ عنہ وہ واحد ام المنی جن کا ولیمہ اللہ کے نبی نے بکری کے ذریعے سے کیا ورنہ اور رزواج مطالعات کے ولیمے کے وقت آپ کی مالی حالت مالی پوزیشن جیسی تھی کسی کا ولیمہ ستوں سے کسی کا کھجور سے ایسے کیا زین بنتے جائد اللہ علحا وہ واحد ام جن کا ولیم اللہ کے نبی نے پکری دبا کر کے کیا صحاب کرام اللہ علی یعنی مجمعین کو دعوت دکھانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علی یعنی مجمعین تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھاتے رہے کھانے کے بعد سارے کرم رضوان اللہ علی مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گفتگو کرتے ہوئے بیٹھ گئے بات چیت کرتے ہوئے بیٹھ گئے نہیں اڑ رہے تھے اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علام پہ گراں گزر رہی تھی آپ تو تکلیف ہو رہی تھی آپ چاہ رہے تھے کہ جلد سے جلد کھانے سے پائے ہو گئے لوگ رقصت ہو جائیں مگر کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے پاتوں میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ وسلم کو تکلیف ہوئی مگر آپ صلی اللہ وسلم اتنے شرمیلے تھے آپ بول رہے تھے آپ اپنی زبان سے نہیں کہہ سک رہے تھے اٹھ کر جاؤ اس وقت آسمان سے فوراً وہی نازل ہو گئی جس میں آدام بتائے گئے یا من یا پہلا ادب یہ بتایا گیا کہ نبی کے گھروں میں نبی کے حجرے میں نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا نبی کا گھر اس لیے کہا گیا کہ شان نزول وہ اور نہ کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا دوسرا ادب یہ بتایا گیا تو <تصفح> کسی بھی گھر میں دعوت کے لیے آپ جاؤ کھانا پکنے کے بعد جاؤ تیار ہونے کے بعد جاؤ ایسا نہیں ہونا کہ ابھی بھیگ اتری نہیں کھانا تیار نہیں اور ہم جا کے دسترخوان سے بیٹھ گئے ہیں ایسا نہیں ہونا اس سے میرے بان کو تکلیف ہوتی ہے پھر فرمایا گیا اولا اذا نیلا دوائی تم سب بولو تم فن سے شیرو ولا مستعفین بلایا جاتا ہے جب بلایا جائے تو گھروں میں داخل ہونا اور جب کھا چکو تو فون یہاں سے منتشر ہو جانا ولی مستعفین علی کھانے کے بعد استرخان پر بیٹھ کے گپشپ کرتے ہوئے نہ بیٹھنا باطر کرتے ہوئے نہ بیٹھنا اس لیے کہ تمہارا یہ طرز عمل نبی کو تکلیف دیتا ہے تو یس مل یہ اور بات ہے کہ نبی تم سے شرما کے خاموش رہ جاتے ہیں بولتے نہیں ہیں لا اللہ من اللہ اور اللہ تعالیٰ بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے یہ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کی شرم کا انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بات ناگوار گزرتی آپ فرم نہیں کہتے تھے آپ کے چہرے پہ یہ ناگوار یہ ناگواری پڑھی جا سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے زیر اثر رہنے والے صحابہ نے آپ کی تربیت میں رہ کر جو باتیں سیکھی ان میں سے ایک بڑا در شرم و حیا کا بھی ہے یہ عثمان بن عفان رضی اللہ شرم و حیا کی شہادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر دی کہ من رجل فرشتے میں شرمایا کرتے ہیں عثمان بن عفران رضی اللہ کی شرم و حیا میں تھی اور خود کی اپنی لفظ فگر آپ کی اپنی بیٹی آپ کی اپنی لط فرف عمارت صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ انہا کے پاس یہ غلام لے گئے فاطمہ رضی اللہ کو دینے کے لیے فاطمہ رضی اللہ لیتی ہوئی تھی جیسے ہی ہمانے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام لے کے آ رہے ہیں تو وہ جو چادر توڑی ہوئی تھی چادر کے ذریعے اپنے سر کو بھانگنے لگی لیکن سبحان اللہ چادر اتنی مختصر تھی کہ سر کو بھانگتی تو پیر کھل جاتے اور جب پیر کو ڈھانگتی تو سر کھل جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی شرمویا کو دیکھ کر کہا کہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ شرمایا کے فائد تھے ایسی صفت سے ہے ایک ایسی صفت ہے کہ جس شخص کے زندگی میں یہ صفت آ جائے اس کے اندر بہت سارے خصال حمیدہ اخلاق حسنا خود بخود آ جاتے ہیں اور بہت سارے خصال رذیلہ پوری صفات سے وہ خود بخود دور ہو جاتا ہے اگر کسی کے اندر صرف شرم وحیا ہو یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ایمان بسبع و سبعون شعبہ اپ نے فرمایا ایمان کے 77 سے زائد شعبے ہیں ایمان کے 77 سے اعظم خصلتیں تو افضلھا قول لا اله الا اللہ. ایمان کا سب سے افضل شعبہ ایمان کی سب سے اعلی خصلت لا الہ الا الله ہر توحید ہے ودناها اماده الادان الطريق اور ایمان کی سب سے کم اور سب سے ادنا خصلت راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے پھر اپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الايمان اور شرم و یا ایمان کا ایک شعبہ ہے شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے اس حدیث میں غور صحت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سینکڑوں جو شعبے ہیں ان میں سے جو سب سے اعلی شعبہ توحید ہے اس کا ذکر کیا پھر سب سے کمزور شعبہ جو ایمان راستے سے تکلیف کا چیز کاٹانا اس کا ذکر کیا اور درمیان کی جو سینکڑوں شعبوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شعبے کا ذکر کیا وہ ہے شرم و حیا یہ بتانے کے لیے کہ جس کے اندر شرم و حیا ہو جس کے اندر شرم و حیا ہو اس کے اندر خود بخود ایمان کی بہت ساری خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور جس کے اندر شرم و حیام نہ ہو وہ شخص ایمان کی بہت ساری خصلتوں سے محروم ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر سے ہوا وہ شخص اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا سمجھا رہا تھا کہہ رہا تھا تم بہت زیادہ شرم کرتے ہو بہت زیادہ شرم نہ کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت کرنے والے بھائی کو خطاب کر کے کہا گہ ہوگا ایمان کہا کہ شرم و حیا سے انہیں مت روکو شرم و حیا انہیں کرنے دو اس لیے کہ شرم ایمان کا حصہ ہے اور یہ تو رواج میں آپ نے فرمایا الحیات الحیا اللہ بھی خیر آپ نے فرمایا کہ شرموہیا سے خیر ہی حاصل ہوتا ہے خیر کے سوا شرموہیا سے خیر شرموہیا خیر ہی خیر ہے اور اس سے خیر ہی حاصل ہوتا ہے بھائیو تو عظیم صفت ہے عظیم خسلت ہے ابنامین کی مثالی شخصیت جن سے بندی ہے ان میں سے خسلت ہے شرموہیا شرموہیا ہر جگہ اچھی بات ہے لیکن شریعت نے کہا طلب علم کے راستے میں دین سیکھنے کے راستے میں اپنے فرائض اور واجبات سیکھنے کے راستے میں کبھی بھی شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے دین سیکھنا ہو علم سیکھنا ہو استاد سے سوال کرنا ہو اس میں کبھی بھی شرم و حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے یہاں شرمویا اچھی چیز نہیں ہے یہاں شرموحیا اچھی چیز نہیں ہے آج کتنے لوگ ہیں نہ شرم و حیا کی وجہ سے مسائل نہیں پوچھتے ہیں اور نہ پوچھنے کی وجہ سے بنیادی باتوں سے نا واقف ہے اس جنابت کا طریقہ کتنے کو نہیں معلوم اس نے جنابت کا طریقہ کتنوں کو نہیں معلوم تیس سال پینتیس سال کے ہو چکے ہوں گے ہم اور ہم میں سے کتنا کا حسل جنابت کا طریقہ نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم اس لیے نہیں معلوم کہ ہم پوچھتے نہیں لوگوں سے علماء سے پوچھتے نہیں امن مومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا انصاری خواتین کی تعریف کرتے ہوئے نیا الساسا فرمایا نیا منصا الساسا لمحے کو نیا امن فہ نفید فرمایا انصاری خواتین کتنی اچھی خواتین ہے ہیں تقاضا بھی پورا کرتے, کرتے اور طلب علم کا تقاضا بھی, بھی نبی طارف رضی اللہ علیہ ایسا ہی ایک مسئلہ پوچھنا پڑ گیا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کی ضروریت میں تھی ڈائریکٹ پوچھا نہیں بلکہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جاؤ اللہ کے نبی سے پوچھو کہ ایک شخص کا ایسا مسئلہ ہے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہاں دیکھو صحابہ حضرت عمل شرم و حیا کا تقاضہ بھی پورا کیا اور سلب علم کا تقاضہ بھی پورا کیا اور شرم و حیا کبھی بھی صلیب علم کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی تیو زمانہ ماضی اور زمانہ حال زمانے ماضی انسانیت کا جو ماضی ہے اور انسانیت کا جو حال ہے ان دونوں میں آپ مکارہ کر کے دیکھیں گے جو بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئی ہے ان میں سے بنیادی تبدیلی شرم و حیا ہے زمانۂ ماضی میں زمانۂ ماضی کے انسانوں میں حتہ کہ اور کافر بھی چون ہو زمانِ ماضی کے انسانوں میں شرم تھی حیاء تھی اور آج کے انسان میں یہ شرم و حیاء مفقود ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے جو انسان جس قدر تعلیم یافتا ہے جس قدر محذر ہے جس قدر ایڈوگیٹڈ ہے اس کی زندگی میں شرم و حیاء اسی قدر مفقود ہے ماضی کی شرم و حیاء کیسی تھی؟ ماضی کی شرم و حیاء کیسی تھی؟ ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے صحابہ نے بھی سوال کیا اے اللہ کے نبی ایک نوجوان لڑکی ہوتی ہے اس کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رشتہ طے ہوتا ہے اور اس کا باپ اس سے پوچھتا نوجوان لڑکی ہے رشتہ طے ہوتا ہے رشتہ طے ہونے کے بعد لڑکے کے انتخاب کے بعد باپ یا ماں اپنی لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹی تمہارا رشتہ ہم نے ایک ایسے انسان سے طے کیا ہے ایک ایسے نوجوان سے طے کیا ہے جس کی یہ صفات ہیں یہ اصلتیں ہیں کیا تمہیں رشتہ منظور ہے کہا اللہ کے نبی نبی سے ثواب صاحبہ نے پوچھا اللہ کے نبی جب والدین پوچھتے ہیں بھائی بہن پوچھتے ہیں لڑکی شرما کے خاموش رہ جاتی ہے اس کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموشی رضا مندی کی علامت ہے سکھا سنا دا ازمہ سکھا دزمہ آپ نے فرمایا اس کی خاموشی رضا مندی کی زمین ہے اگر آپ خاموش رہتی ہے تو سمجھ جا راضی ہے کیسی شرم و حیا والی تھی وہ خواتین کہ وہ ہاں نام بھی نہیں کہتی تھی ہاں بھی نہیں کہتی تھی اور آج اندازہ کرو ماضی میں اور میں کتنا فرق ہوا ہے کہ آج کی لڑکیاں ایسی ہیں کہ باپ سے پہلے اپنا رشتہ خود منتخب کر لیتی ہیں باپ سے پہلے اپنا رشتہ خود منتخب کر لیتی ہیں اور والد بینک کے پرسڈنٹ آتی ہے دباب ڈالتی ہیں کہ میرے شادی فلاں جگہ ہی ہو شرم و حیا سے کس قدر آری ہو چکے ہیں آج ہم لوگ ہمارا معاشرہ شرموحیاں سے کس قدر دوڑ ہے آدھے نبوی کے بارے میں آتا ہے کہ آدے نبوی میں خواتین زبراستے سے گزرتی تھی خواتین زبراستے سے گزرتی تھی تو راستے کے کنارے کناروں سے گزرتی تھی اب خبر کنارے سے جاتی تھی کہ ان کے کپڑے بسا اوقات دیوار سے چمٹنے لگتے تھے دیوار سے لگنے لگتے تھے اور آج کا ماللہ ما عزلہ آج کا مال کیا کہنا ہے کہ اور کے, میں کے اس طرح معاشرے میںمونہ پیش کرتا ہے ہمارے سامنے سورت الخص میں موسیٰ علیہ السلام مدین گئے موسیٰ علیہ السلام مدین گئے مدین گئے تو دیکھا وہاں ایک پنگٹ ہے مدین کا پنگٹ ہے جہاں مدین کے سارے لوگ اپنے جانوروں کو لا کے سیراب کر رہے ہیں اور خود بھی اپنے لیے پانی وہاں سے لے جا رہے ہیں موسا علیہ السلام نے دیکھا وہ نہیں نمرواتے موس علیہ السلام نے دیکھا دو لڑکیاں کھڑی ہیں دو نوجوان لڑکیاں اپنے پکڑے اپنے جانور پکڑے ہوئے الگ تھلک کھڑی ہوئی ہیں موسا علیہ السلام نے دیکھا جو, جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں وہ سب اپنے جانور سیراب کرا کے جا رہے ہیں اور یہ بچیاں ہیں کہ بالکل اپنے ما ما کہ جانوروں کو سیراب نہیں کر رہی ہو وہ کہنے لگی اور بھی لڑکیاں بڑی سمجھدار تھیں دونوں باتیں بتا دی پہلی بات یہ بتایا کہ یہ اجنبی دل میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ان لڑکیوں کا بات کیسا ہوگا کہ نوجوان لڑکیوں کو پانی پلانے کے لیے جانور ہیں, ہیں, ہیں لاچار ہیں ہمارے پاس کوئی بھائی بھی نہیں ہم بڑی مجبوری میں گھر سے نکلی ہیں سب سے پہلی بات یہ ابونا شیخ ان کا بھی ہم بڑا بڑے مجبور ہو کے گھر سے نکلی ہے اور دوسری بات یہ کہی لال رہ السلام کہ کے کو جانتی نہانک کی حق کا یوز لڑ رہا یہ آج کی بات بھی ہمارا تو معمول ہے یہ ہر دن کا معمول ہے یہ کہ ہم سب سے آخری میں اپنے جانوروں کو پانی پلاتی کیوں اتنے کے لڑکیاں ہیں عورتیں ہیں مردوں سے دھکا دھکی کرنا مردوں کو دھکے دینا مردوں کے دھکے کھانا مردوں سے مزاحمت کرنا ان کی فطرت کے خلاف نہ ان کی شرموحیا کے خلاف لیے اتنی کنارے کھڑی ہو جاتی تھی جب سارے مرد اپنا کام کر کے جا چکتے تب وہ جا کر جو ہے اپنے جانوروں کو سیراب کرتی تھی کیسی شرموحیا کیسی شرموحیا تھی پرانے زمانے میں اور آج کی صورت حال بھائیوں کتنی افسوسناک ہے کتنی افسوسناک ہے ہمارے معاشرے سے شرمایا محفوظ ہے اور سچ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے ان کرنا سم خلا ملا ان کلا وسلونا فنا سے تحفت ہے آپ نے فرمایا کہ پچھلے پیغمبروں کی جو باتیں دنیا میں باقی رہ گئی ہیں پچھلے پیغمبروں کی جو تعلیمات دنیا میں باقی رہ گئی ہیں پچھلے پیغمبروں کی کتابوں میں تعریف ہو چکی پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات مٹ چکی پچھلے پیغمبروں کا لایا ہوا تین لوگوں نے مشق کر کے رکھ دیا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کی ایک بات جو محسوس چلی آ رہی ہے آپ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں میں اپنی امتوں کو ایک تعلیم جو دستی کی جو محفوظ چلی آ رہی ہے و اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اذا تک کا ہی فف ماشر انسان اگر تیرے اندر شرم و حیام نہیں تو جو چاہے کر گزر تیرے اندر شرم و حیام نہیں تو جو چاہے کر گزر اگر شرم و ہے تو انسان ہے شرم و حیا ہو تو انسان ہے انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرے گا اے حضرت انسان اور اگر تیرے اندر شرم و حیا نہیں تو پھر انسانیت کے دائرے سے نکل کر ایسا انسان حیوانیت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے وہ کا مظاہرہ کرے گا وہ ننگی سن کا مظاہرہ کرے گا وہ لوگوں کو دھوکا دے گا وہ لوگوں کو ستائے گا وہ لوگوں پہ ظلم کرے گا وہ لوگ وہ لوگوں کو ہر طرح سے پریشان کرے گا اس لیے کہ اس کے اندر شرم شرمحیا تو نہیں اس کے اندر شرمایا نہیں علم الحمانات علم الحمانات کے جو علماء علما انہوں نے یہاں تک لکھا ہے جانور جانور کے اندر شرم شرمحیا نہیں ہوتی جانور کے اندر شرمایا نہیں ہوتی لیکن علم ایلانات کے بازوللما نے لکھا ہے کہ بعض مخصوص مخصوص موقع پر خود جانوروں کے اندر یہ جذبے شرمایا ابھر کے آتا ہے جو جنگلات کی جنگلات کی جو ماہرین نے اور جو جنہوں نے جانوروں کی زندگیوں کو قریب سے پڑھا ہے وہ لکھتے ہیں میں بتا دیتا ہوں ہاتھی کی ہتنی کی ڈیلیوری کا وقت آتا ہے علم کے ماہرین نے لکھا ہے کہ وہ جنگل کے بڑے بڑے ہاتھی کیا کرتے ہیں اس ہاتھی کو درمیان میں لے کر اس کے اطراف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس نازو گھڑی میں کہیں کوئی جانور کوئی شعر اس سے حملہ نہ کر دے اور لکھتے ہیں کہ جب وہ آئن وقت کا سارے ہاتھی اپنا روخری طرف پھیل لیتے ہیں سارے ہاتھی اپنا روز دوسری طرف پھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی شرم و حیاء کا ایسا جذبہ رکھا ہے جو کبھی کبھی ابھر کے آتا ہے اور آج نسل اللہ علامت وجہ دیا آج جس زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے اس دور سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کی تسم انسان شرما حیا کو پوری طرح سے کھو چکا ہے زمانے کی آنکھوں میں ہیا موقعی نہیں رہی آج زمانے والوں کی آنکھوں میں حیا ہے نہ زمانے والوں کے کانوں میں ہیا ہے نہ ان کے دلوں میں ہیا ہے چلے جاؤ قدم قدم پر کیسی کیسی تصویریں ہمارے سامنے آ گیا تھا قدم قدم پر اشتہارات کے نام پر پوسٹر کے نام پر فلموں کے پوسٹر کے نام پر کیسی بےحیا تصویریں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور گانوں کے حوالے سے کیسی گندی گندی باتیں ہمارے گھروں میں ہمارے دکانوں میں ہماری گاڑیوں میں ہماری سڑکوں میں ہمارے محلوں میں گندی گندی باتیں آج آج باپ کے اندر شرم و حیام نہیں رہی کہ بیٹی بے حیام بے پرنا گھومتی ہے اور باپ کی لگے ہم کو چیلنج نہیں کرتی آج شوہروں کے اندر شرم و حیام نہیں رہی کہ بیوی بے حیا گھومتی ہے بازاروں میں بلکہ بے حیا شوہر خود اپنی بیوی کو بے پرنا لے کے بازاروں میں گھومتا ہے اس کی بیوی بند کرا کے ارباب دینت اٹماؤں میں چلتی ہے اور یہ شوہر خود دیکھ رہا ہوتا ہے یہ شور خود دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہزار آدمی اس کی بیوی کی جانب دیکھ رہے ہیں اور کیسی بے حیائی ہے اور کیسی بے رتی ہے کہ نوز اس کی رگیں ہمیں بھڑکی نہیں بھائی آج حیا نہیں رہی آج آج والدین کی تربیت خود ایسی ہے والدین کی تربیت خود ایسی ہے اپنی نئی بچیاں معصوم بچیاں بچیوں کو بچپن ہی سے لوگ ملا ایسے لباس کی پابند کرتی ہیں ایسے لباس کی پابند کرتی ہیں تن لباس جو ایسا لباس جو پورے بدن کو ساتر نہ ہو ایسا لباس جس سے بدن چھانتا ہو بچیوں کو بچپن ہی سے ایسا لباس پہناتی ہیں اور بچیاں بچپن ہی سے ایسا لباس پہن کر بڑی ہوتی ہیں تو ظاہر بات ہے بڑی ہونے کے بعد انہیں ایسے لباس پہنتے ہوئے ذرا شرم نہیں آتی ماں باپ نے ایسے لباس کی عادت بچپن ہی سے ڈالی ہے لباس کسی زمانے میں بدن کو ڈھانکنے کے لیے تھا دن کو کے لیے لباس پر بنتا تھا اور آج لباس بنتا ہے لباس بنتا ہے ایسے منصوبے میں جس سے بدن کو ظاہر کرنا محسوس ہو آج لباس بنایا جاتا سے اس میں جس سے سے سے سے زیادہ زیادہ ہوتا ہو نہیں ہے کا اور لوگوں کے سامنے اجنبی عورتوں کا پوسا لینا عام ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں داخل ہونے سے روچو عورتیں دا ہو داخل ہونے سے روچو آج ہماری شادیوں میں یہ منظر جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو دلہا ہوتا ہے نگہ کے بعد عورتوں میں گھس جاتا ہے اور نوزد اللہ بہت سارے خواتین کا مونافا کرتا ہے مسافہ کرتا ہے بے حیائی کی انتہا ہو گئی ہمارے دین میں زیرت کی تعلیم دی ہمارا دین غیرت والا دین ہے شرم و حیا کی تعلیم دی ہے انسان کے اندر سے اگر شرم ویا رخص ہو جائے انسان کے اندر سے اگر زیرت رخصت ہو جائے تو حیوانیت کے دائرے میں داخل ہے اور آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی حوالیت کے دائرے میں بہت ساروں کی زندگی زندگیاں گزر رہی ہیں اس لیے بھائیو شرم ویا کے سرف کو یاد کرو شرم و حیاء کے سبب کو یاد رکھو اپنی بیویوں اپنی بچیوں اپنی بہنوں ان کی عزت و کی غیرت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے ان کو دیکھو یاد دیکھ کر ہماری غیرت کے لیے منظم ناقابل برداشت ہونا چاہیے اس لیے شرم و حیاء کا سبق پڑھو انسانیت کا سبق پڑھو شرم و حیاء کے بغیر کوئی مامن مثالی مامن ہو نہیں سکتا شرم و حیاء کے تقاضوں پہ فائز ہونا ایمان کے اعلیٰ تقاضوں پہ فائز ہونا ہے اور شرم کے سے دور ایمان کے تقاضوں سے دور ہونا ہے دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو معاشرے کے تمام افراد کو مردوں کو خواتین کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنی زندگی میں شرم و حیا کو پیدا کریں اور شرم و حیا کے تقاضوں کی مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اللہ کرے آمین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولكم فی القرآن العظیم و نفعل اولیا ب بما فیه من الایات و الذکر الحکیم اءو زعل جواد کریم ملک